اور دوسری کا ذکر کیا ہے وہ از اخذ نامی اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ عہد و پیمان اس بات کا لے لیا کہ لا کن دما تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے یہ سبق کا پہلے گزرا ہے نا کہ فرشتوں نے کہا کہ ویست کد دما اور جن کو آپ خلافت دینے لگے ہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں یہ تو خون بہائیں گے اللہ نے فرمایا لا خون دما تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے مختصر سی بات یہ ہے تفصیل تو اس کی سیرت کی کتابوں میں مل جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اوس اور خزرت کے درمیان اور وہ جو جنگ تھی وہ بنو و نزیر بنو نذیر بنو قریضہ اور قینقہ یہ تین قبیلے تھے اصل میں جنگ اوس اور خزرت کے درمیان تھی مشہور قبیلے ایک قبیلہ اوس تھا اور ایک قبیلہ خزرج کا تھا اور یہ دونوں مشرقین میں سے تھے اور اللہ نے پھر انہیں ہدایت دی اور اقابر صحابہ کے رضی اللہ عنہ ان میں سے تھے بڑے بڑے اللہ کے بندے بہت دین کا لیے جنہوں نے کام کیا ہے اقابر صحابہ رضی اللہ عنہ ان دونوں قبائل میں سے تھے اوس سے بھی خزرج سے تھے مہاجرین کے علاوہ مہاجرین تو ادھر سے آئے تھے اوس اور خزرج کی آپس میں ہوتی رہتی تھی جنگیں اور بڑا جتھا اور گروہ انہی کا تھا مدینہ منورہ میں تو اقلیتیں جہاں بھی ہوتی ہیں جس ملک میں وہ اکثریت کا کوئی نہ کوئی طبقہ اس سے ملی ہوئی رہتی ہیں اپنی بقا کے لیے کیونکہ اگر وہ بالکل ہی چھوڑ دیں اکثریت کو بے لگام تو ان کا اپنا تحفظ خطرے میں بڑھ جاتا ہے نا تو اس کی اقلیتیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے سروائو کرنے کے لیے اکثریت کے کسی نہ کسی طبقے سے جڑی رہتی ہوا یہ کہ ان کی جنگیں تو ہوتی رہتی تھیں مثلا ایک مشہور جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کچھ ہی پہلے ختم ہوئی تھی پانچ سات دس برس پہلے ایسے ختم ہوئی ہوگی اور یہ بھی اتنی شدید تھی کہ ہزاروں لوگ ان کے ایک دوسرے کے کام آ گئے اوسر خزرچ کی یہودی تھے اقلیت میں تین قبیلے تھے ان کے ایک بنو قرائضہ تھے ایک بنو نذیر تھے اور ایک پینقا تھے اور یہ تینوں قبیلے مشرقین میں کسی نہ کسی کے ساتھ لگے رہتے تھے تاکہ ہم بھی باقی رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو جنگ بواس ہوئی ہے جنگ بواس اس کا نام تھا جس میں ہزاروں یہ اوسر خزرت کے لوگ کام آ گئے تھے ان میں بنو نظیر بنو نزیر اور بنو قرائضہ ایک روایت کے مطابق یہ دونوں جو تھے اوس قبیلے کے ساتھ جڑ گئے بنو قرضہ نے اور بنو نظیر نے اوس والوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور تینقاہ جو تھے وہ خزرج کے ساتھ چلے گئے تو اب جو آپس میں جنگیں ہوئی ہیں سب کی تو ظاہر ہے یہ حلیف بنے ہوئے تھے یہ بھی لڑے جب یہ لڑے تو یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا ان کے گھروں سے نکالا اور اس کے بعد قیدی بھی بنے یہ ان آیات کا پس منظر ہے بس اتنا اگر آپ سیرت میں دیکھ لیجئے گا اس کی تفصیلات اب دیکھیے ان آیات کو یہ حل ہو جائیں گی اللہ تعالی نے فرمایا ہے ساکم اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لے لیا تھا کہ لاتسفیکن دیما اکم تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے پہلی بات تو یہ ہوئی انہوں نے اور خزرج کے ساتھ مل کر حلیف جو تھے یہودی ایک دوسرے کے خون بہایا خوب قتل ہوئے ولاخری جون انف سکم اور تم نہیں نکالو گے اپنی جانوں کو من کم اپنے گھروں سے ایک دوسرے کو جلا وطن بھی نہیں کرو گے یہودی جب لڑتے تھے اور مشرقین جب لڑتے تھے تو اپنے دشمنوں کے گھروں پر زمینوں پر قبضہ کر لیتے تھے انہیں وہاں سے نکال دیتے تھے اللہ نے کہا یہ ہم نے عہد لے لیا تھا تم اکر تم تم نے اس بات پر اقرار کیا وان تم تشہدون اور تم اس بات پر گواہ ہو کہ تم سے یہ عہد دیا گیا ہے تورات کی تعلیم کے مطابق یہودی ایک دوسرے سے آپس میں نہ لڑیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو اس کے گھروں سے نکالیں گے یہ چیز ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک میں بھی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کہا کہ مت لڑنا ایک دوسرے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کی آپس کی لڑائی کو کفر سے تعبیر فرمایا آخری جو خطبہ دیا ہے نا حجت الوداع کا مسلم وغیرہ میں اس کے لفظ آئے ہیں کہ آپ نے فرمایا ترجعون جبادی کفارن میرے بعد کافر نہ بن جانا میرے دنیا میں سے جانے کے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنے اتارنے لگو حالانکہ ظاہر ہے مسلمان اگر مسلمان کو قتل کرے گا تو یہ ہے تو کبیرہ گنا لیکن وہ اتنا شدید گنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفر سے تعبیر فرما دیا کہ یہ کافروں جیسی حرکت ہے بالکل ایسے نہ کرنا یہ یہودیوں کے ساتھ اللہ نے کہا تمہارے ساتھ معاہدہ تھا اس بات کا